تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا و اِنَّا و ہم بولنا بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ کا ری با رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس کران ڈاٹ الحمد لله بحباه والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا عما باد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول أدخلت من قبله الرسل فإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم سین سبق اللہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ ان آیات میں غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے اور غزوہ احد میں ابتداء مسلمانوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ مشرقین میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرنا شروع کیا اور ان کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خداداد بصیرت کی بنا پر درے پر پچاس صحابہ کا ایک دستہ متعین فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن جبید ردی اللہ عنہ کی قیادت میں اور اس دستے کو بہت تاکید فرمائی تھی کہ تم نے کسی صورت بھی اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے اگرچہ تم دیکھو کہ ہماری لاشیں پرندے کھا رہے ہیں پھر بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مشرقین بھاگ رہے ہیں اور سارے مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی اور ہمیں بھی مالے گنیمت جمع کرنے میں لگ جانا چاہیے چناچے اپنے امیر کے منع کرنے کے باوجود دستے کے اکثر افراد درے کو چھوڑ کر مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گئے خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اسی کمزوری کی تلاش میں تھے اور اسی موقع کی تاک میں تھے چنانچہ انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا مسلمان بے خبر تھے اور اپنے خیال میں جنگ جیت چکے تھے اور مال قنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے تو خالد بن ولید نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور بھاگتے ہوئے مشرق وہ دوبارہ واپس آ گئے اور یوں سمجھے کہ مسلمان چکی کے دو پاٹوں میں پھنس کر رہ گئے پیچھے خالد بن ولید کا چھوٹا سا لشکر اور بھاگتے ہوئے مشرقین کا واپس آتے ہوئے ایک بڑا لشکر مشرقین نے مسلمانوں کو درمیان میں لے کر شہادت کے مقام پر پہنچانا شروع کیا لیکن ان کا سب سے بڑا ہدف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے شمع رسالت کو گل کر دیا جائے لیکن ادھر مسلمانوں نے بھی ہر صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عزم سمین کر رکھا تھا چنانچہ حضرت مصعب مصعب بن عمیر حیرت طلحہ حیرت ابو رضی اللہ عنہم جیسے بہت سارے جانصار تھے جنہوں نے حضور کی طرف کی, کی جانے والی پیروں کی بارش کو اپنے جسموں پر لے لیا لیکن حضور علی سلاط السلام کو کوئی تکلیف اپنی طاقت کے مطابق پہنچنے نہیں دی جہاں تک ان کی طاقت تھی انصار نے اس دن قربانی کا حق ادا کر دیا آپ سن چکے کہ تقریباً ستر انصار مقام شہادت پر فائز ہوئے اور آپ کو یاد ہوں گے الفاظ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ کے جو شدید زخمی تھے اور غالباً حیرت بن بنکاب رضی اللہ عنہ جب انہیں تلاش کرتے ہوئے ان تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ انصار کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ اگر تمہاری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا اور ایک انصاری بھی زندہ ہوا تو قیامت کے دن تم حضور کو منہ نہیں دکھا سکو گے ابن قمیہ نے بڑا شدید حملہ کیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے حملے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مبارک کی کڑیاں وہ سر مبارک میں گھس گئیں دندان مبارک گرنے سے شہید ہو گیا اور رخسار مبارک بھی زخمی ہوئے اور ابن اکمیاں نے شور مچا دیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا اس افوا کے پھیلنے کے بعد منافقین نے تو الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی اور بعض مخلص مسلمان بھی تھے لیکن وہ ہمت ہار گئے صدمہ ہی ایسا تھا وہ اس خبر کے سننے کے لیے بالکل آمادہ نہیں تھے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اگر حضور نہیں رہے تو اب ہمارے زندہ رہنے کا فائدہ حیرت انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ انہیں خوش قسمت انسانوں میں سے تھے جنہوں نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم بھی اسی مقصد کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان قربان کی ہے اور جس چیز پر حضور کو موت آئی کوشش کرو کہ اسی چیز پر ہم کو بھی موت آ جائے اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ پاک کے فتح دینے میں بھی حکمت اور اللہ پاک کی شکست میں بھی حکمت ایک سچے مومن کے لیے سیت میں بھی حکمت اور بیماری کے لیے بھی حکمت. بیماری میں بھی حکمت غربت میں بھی حکمت اور عمارت میں بھی حکمت اللہ کا کوئی عمل بھی حکمت سے قالیم نہیں ہے ایک مسلمان کا یقین یہ ہونا چاہیے بار بار آپ سن چکے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں یا اپنی بیماری کے علاج معالجے کی کوشش نہ کریں یا گھر میں غربت اور فقر و فاقہ ہے تو ہم ذریعہ معاش کی تلاش کی کوشش نہ کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوشش بھی کریں اور ساتھ یقین بھی یہ ہو کہ اللہ پاک کے اس عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ نے مجھے بیمار کیا تو اس میں حکمت ہے اللہ نے مجھے غریب رکھا اس میں حکمت ہے اللہ نے مجھے دوسروں سے کسی اعتبار سے کمزور رکھا اس میں کوئی حکمت ہوگی کسی میں میرا فائدہ ہے اس میں اطمینان ہے بے حد اطمینان ہے جس شخص کا اللہ کی تقدیر پر یقین نہیں یا اللہ کی حکمت پر یقین نہیں کر تو وہ بھی کچھ نہیں سکے گا لیکن پریشان رہے گا اور اگر اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کے فیصلوں میں حکمت کے ہونے پر یقین ہوگا تو غربت میں بھی مزے آئیں گے اللہ کی قسم غربت میں بھی مزے آئیں گے بیماری میں بھی مزہ آئے گا مزہ سچی ماذوری میں بھی مزہ آئے گا ایک نابینا شخص ہے مزہ آ رہا ہے اس کو اس کو یقین ہے کہ اللہ نے مجھے نابینا رکھا ہے اس میں کوئی حکمت ہے جس کو یقین نہیں بنا تو وہ بھی اپنی بحال نہیں کر سکتا لیکن جس کو اللہ کی ذات پر یقین اللہ کی تقدیر پر یقین اللہ کے فیصلوں میں حکمت کے ہونے پر یقین تو وہ مزے لے رہا ہے مزے نہ ہونے کے باوجود مزے لے رہا ہے خالی پیٹ میں بھی مزے لے رہا ہے سچی بات بہت سے لوگوں کو پیٹ بھرنے کا مزہ تو معلوم ہے لیکن خالی پیٹ کا مزہ معلوم نہیں اللہ کی قسم خالی پیٹ میں بھی مزے ہیں بشرط کہ اللہ کے لیے ہو زخموں میں بھی مزے ہیں کہ اللہ کے لیے ہو اور گردن کٹوانے میں بھی مزے ہیں کہ اللہ کے لیے ہو ہو اللہ کے لیے تو مزے ہیں یہ جو بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ان کو ہوروں کا لالچ دیتے ہیں تو اس لیے یہ جانے قربان کرتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہاں جنت میں ہورے ہیں ہم انکار نہیں کرتے جنت میں یہ نیمتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کسی کے تانوں کی وجہ سے قرآن اور حدیث کی باتوں کا انکار نہیں کر سکتے لیکن اللہ جانتا ہے کہ صرف ہور کی بات سن کر کوئی گردن نہیں کٹوا سکتا اصل چیز تو اللہ کی رضا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے یہ اللہ کی رضا ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمان کے لیے نشہ ہے نشہ اللہ راضی ہو جائے اور بہت سے بے خبر اس نشے کو نہیں جانتے یہ نشہ کیا ہے ایمان کی بھی ایک ہلاوت ہوتی ہے تو سچی بات ہے میرے بھائی سچی بات ہے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں میں اللہ کا کلام سامنے منبر پر بیٹھا ہوں اتنا بڑا مجمع ہے مسجد ہے اللہ کا گھر ہے مبارک وقت ہے جھوٹ نہیں بولتا میں تو کوئی اتنا بڑا کوئی نیک انسان نہیں ہوں ایسی کمزور سا انسان ہوں ہر اعتبار سے کمزور سا انسان لیکن اللہ جانتے ہیں بعض اوقات میں نے اپنے منہ کے اندر ایمان کی لذت محسوس کی ہے دل کے اندر تو ہے اللہ جانتا ہے منہ کے اندر بھی ایمان کی لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارے جیسے گناگار بھی اگر تھوڑی سی جھلک دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ذائقہ چکھ لیتے ہیں تو جن کے خون کے کترے کترے میں اور جن کے جسم کے ہر جز میں ہر جوڑ میں اور ہر رگ میں ایمان ہے جن کے دلوں میں ایمان پیپست ہے ان کو ایمان کا مزہ کتنا آتا ہوگا جو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی نا اللہ ان کا ایمان یباشر قلبی اے اللہ میں تجھے کچھ تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیبست ہو جائے مل جل جائے ایسا ایمان میرے خون میں مل جائے میرے جسم میں مل جائے میرے اعضاء میں مل جائے میری رگوں میں مل جائے اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے تو جن کو اللہ پاک نے ایمان کا وہ مقام عطا کیا ہوگا یا عطا کیا ہے تو وہ کتنی حلاوت محسوس کرتے ہوں گے تو ارد یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو افواہ پھیل گئی اس میں بھی حکمت بہت بڑی حکمت یہ تو اللہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن خاطم النبیین نے رحمت للعالمین نے سید المرسلین نے شفیع المذنبین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال دنیا سے جانا ہے اور اللہ جانتا تھا کہ یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی یساد اور معاذ یہ بلال اور ابو عبیدہ اتنی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے اللہ جانتا تھا کہ یکا یک اگر میرے نبی کی جدائی کی ان کو اطلاع ملی تو ان کے دل پھٹ جائیں گے یہ زندگی کی بازی ہار بیٹھیں گے یہ برداشت نہیں کر سکیں گے تو افواہ پھیل گئی اللہ نے ذہنی طور پر تیار کر دیا کہ ایسا وقت آ سکتا ہے افواہ پھیلی اور اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی مما محمد اللہ رسول محمد اللہ کے ایک رسول ہے رسول آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے آفا اماتا کیا اگر محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم او قتلا یا آپ شہید ہو گئے ان قلب تم اللہ آبک تو تم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے کفر کی طرف شرک کی طرف گنا کی طرف زنا کی طرف شراب نوشی کی طرف قطر و غارت کی غارت کی طرف ڈاکہ زنی کی طرف اسی جاہلیت کی زندگی کی طرف کیا تم دوبارہ واپس پلٹ جاؤ گے اللہ کہہ رہے ممین کلیب والا قبئی اور جو الٹے پاؤں واپس چلا جائے گا فلن عزر اللہ شع اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا یہ آیت نازل ہوئی ہے قتل کی افواہ کے موقع پر شہادت کی افواہ کے موقع پر لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لگتا یہ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کو اپنے نبی کی وفات کے بعد نبی کے پیاروں سے نبی کے جان سے تعزیت کرنی تھی اللہ کو تعزیت کرنی تھی نبی کی وفات کی صورت میں نبی کے جانثاروں سے لیکن نبی کی وفات کے بعد تو وہی نازل ہو ہی نہیں سکتی تھی تو اللہ تعزیت کیسے کر سکتا تھا اللہ نے تعزیت کا مضمون پہلے ہی نازل فرما دیا ڈبلو اس افوا کا پھیلنا یہ ذریعہ بن گیا تعزیت والی آیت نازل ہونے کا نبی کی زندگی ہی میں اللہ اکبر اور آپ جانتے ہیں کہ اسی آیت نے گر تو کو سنبھالا تھا گر تو ہوں کو سنبھالا تھا, تھا جب سیدنا عمر بن خطاب اور دوسرے بہت سے جانسار غم کی وجہ سے اپنے حواز ہو بیٹھے تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا ہوگا کیسے زندگی بسر کریں گے مجھے اللہ باک نے الحمدللہ بہت غربت کے دنوں میں عمر اور حج کی سعادت نصیب سی فرمائی اور طواف تو میں کر نہیں سکتا تھا زیادہ بس کعبے کو دیکھتا رہتا تھا اور دیکھتے دیکھتے ایسی کیفیت بن گئی اللہ جانتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ کعبہ نظر نہیں آئے گا تو میں کیا کروں گا آو نظر نہیں آئے گا تو میں کیا کروں گا جیب یہ دل پر ایک بات چھا گئی اور میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا بہت پہلے کی بات ہے بہت غریب بھی تھا گم نام بھی تھا کوئی جاننے والا بھی نہیں تو اللہ سے مانگنا شروع کیا اللہ خلاف کعبہ دے دے کعبہ تو نظر نہیں آئے گا خلاف کعبہ کو دیکھ لیا کروں گا جس سے بھی بات کی اس نے کہا ارے کیا بات کرتے ہو خلاف کعبہ ایسے تھوڑا ملتا ہے لیکن الحمدللہ سچے آنسوؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ پاک نے مجھ جیسے گمنام اور غریب کو خلاف کعبہ اطاف فرمایا اور مجھ سے کئی امیروں نے لیا بعض کو پتہ چلا تو مانگتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو عزی کر رہا تھا کہ ایک کیفیت کعبہ نظر نہ آئے تو کیا ہوگا اللہ اکبر بہت سے علماء کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے لیکن میں نے جو پڑھا مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے کھانا کھانے کے بعد بچی کھٹی ہڈیاں وہ باہر ڈال دی بعد میں ہمارا گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک بچہ ان ہڈیوں کو چوس رہا تھا بچے کچھ ٹکڑے کھا رہا تھا ہمیں بڑا ترس آیا پوچھا اس سے بیٹا کیا کھانا نہیں ہے اس نے کہا ہمارے ہاں بڑی غربت ہے یتیم ہوں کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے میں یوں ہی گزارا کرتا ہوں تو مولانا نے فرمایا کہ اچھا تم چلو میرے ساتھ مدینہ مدینہ منورہ سے چلو ہندوستان میں میرے شہر میں تمہیں خوب کھانا ملے گا اس نے کہا روز ملے گا اس نے کہا روز ملے گا بہت اچھا تیار ہو گیا کہتا میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں ماں نے بھی اجازت دے دی نہیں پال سکتی ہوتی پال سکتی ہوگی اجازت دے دی ٹھیک ہے بیٹا بڑے عالم ہیں چلے جاؤ تربیت بھی کریں گے اور تمہیں پالیں گے بھی اللہ اکبر ماں نے بھی اجازت دے دی خود بھی تیار ہو گیا پھر کہتے ہیں جب فیصلے کا مرحلہ آیا تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا ایک دم کہنے لگا مونا وہاں کھانا تو بہت ہوگا کیا یہ روزہ رسول بھی ہوگا اللہ اکبر مونا فرماتے ہیں نہیں بیٹا وہاں سب کچھ ہوگا لیکن روزہ نہیں ہوگا اس نے کہا مولانا میں ہڈیاں چوس کر گزارا کر لوں گا لیکن اس روزے کے بغیر نہیں رہ سکتا میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا یہ تو ہمارے جیسوں کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں صحابہ کے عشق و محبت کا کیا عالم ہوگا جن میں سے بعض کا یہ عالم تھا کہ گھر میں ٹک نہیں سکتے تھے ٹک نہیں سکتے تھے آتے چہرہ انور کو دیکھتے پھر جاتے پھر آ جاتے حضور کہتے ہیں ارے بار بار کیوں آتے ہو کہتے ہیں رسول اللہ چین نہیں آتا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سوچتے یہ ہیں کہ دنیا میں تو آپ کے چہرہ انور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے جنت میں کیا بنے گا جنت میں کیا بنے گا اس لیے کہ آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہمیں اگر جنت مل بھی گئی تو پتنی کسی چھوٹی سی چھوٹی جگہ پر ہوں گے تو کیا بنے گا میں اس کی ترجمانی یوں کیا کرتا ہوں گوئے کہ سائل یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم اس جنت کو کیا کریں گے جس جنت میں آپ کی زیارت نہیں ہوگی اللہ کو اپنے نبی کے پیاروں کے سوال پر پیار آ گیا نبی کے پیاروں کے سوال پر پیار آ گیا اللہ نے ایس نازل فرما دی تم کہتے ہو کہ کیسے زیارت ہوگی ہم تو اپنا درجے پر نبی اعلیٰ درجے پر ومن ورسوله اللہ رسول ہوں صدیقی نب شہدائی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی کے ساتھ ہوگا جو اطاعت کرے گا ہندی ہو یا پاکستانی افریقی ہو یا ایشیائی ارب ہو یا اجم گورا ہو یا کالا امیر ہو یا غریب جاہل ہو یا عالم غبی ہو یا زہین جو نبی کی اطاعت کرے گا وہ نبی کے ساتھ ہوگا اور جو اطاعت نہیں کرے گا وہ نبی کے ساتھ نہیں ہوگا سن لیجیے عشق کے دعوے دارو سن لو نبی کے ساتھ وہی ہوگا جو نبی کی اطاعت کرے گا جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا نبی کے ساتھ نہیں ہوگا اللہ نے فرما دیا قرآن کریم میں اللہ کے نبی نے فرما دیا جو میری اتاد کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ہوگا وہ جہاں بھی ہے جہاں بھی تو کر رہا تھا کہ اللہ کو پتا تھا کہ میرے نبی کے جان اثاروں پر نبی کی جب باقیات موت کا وقت آیا تو کیا گزرے گی اللہ نے تکوینی معاملے کے تحت یہ سب افواہ بھی پھیلنے دی اور آیت بھی نازل فرما دی اور پہلے ہی حوصلے بندا دیے کہ اگر ایسا ہوا تو ڈگمگانا جانا یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کی عجیب حالت ہو گئی اور اس وقت قربان جائیے سیدنا را ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت پر صحابیت پر امانت پر ایمان پر اور استقامت پر ابو بکر صدیق کا بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے امت کو سنبھالا دیا امت کو سنبھالا دیا آپ تشریف لائے آپ کو اطلاع ملی حضور علی الصلاۃ اسلام کی وفات کی تشریف لائے حضور بستر پر تھے چہرہ انور سے چادرے کو ہٹایا پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہوں گی جو آنی تھی وہ آ گئی دو موتیں جمع نہیں ہوں گی اور اس کے بعد اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنے حوصلے ہارے ہوئے تھا اور آپ نے اس موقع پر یہی ات کریما پڑی وما محمد اللہ رسول ہر رسول او قطل کلب تم الاقابلیب اللہ ہی فلن يدر اللہ شا اور اس کے بعد فرمایا لوگوں سنو من کان یا ابد جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جان لے کہ آپ تو دنیا سے جا چکے وہ من کان یا اللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی اس پر موت نہیں آئے گی تم اللہ کی بات کرنے والے ہو ای بات پر جمے رہو حضرت عمر فاروق اور دوسرے کئی صحابہ وہ فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت کریمہ آج نازل ہوئی ہے آج میں نے ارض کیا کہ آیت بتا رہی ہے آیت کا مضمون بول رہا ہے گویا کہ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نازل ہوئی ہے حالانکہ وفات کے بعد نہیں شہادت کی افواہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے تاذیت فرما دی یہاں میرا دل چاہتا ہے چونکہ یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی محمد آیا میں اس کے حوالے سے کچھ ایمان افروز گفتگو کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو حضور علی اسلام کا سچا عشق اور سچی محبت نصیب فرمائے عرب میں یہ نام محمد نام یہ عام نہیں تھا چند افراد کا نام لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کا نام محمد تھا اور ان میں سے بھی بعض کے بارے میں یہ لکھے ہے کہ ان کے والد نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا اہل کتاب سے یہ سن کر کہ آخری نبی جو آئے گا تو اس کا نام محمد ہوگا تو انہوں نے یہ سوچ کر محمد نام رکھ دیا کہ ہو سکتا ہے وہ خوش قسمت انسان میرا بیٹا ہی ہو تو یہ نام عام نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا محمد اور قرآن کریم میں چار مقامات پر اللہ نے اس نام کو سراہتن ذکر فرمایا پہلا مقام یہ ہے سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو چوالیس وما محمد اللہ رسول دوسرا مقام سورہ احزاب ماکان محمد الباحدان ملاکر رسول اللہ و خاطمن تیسرا مقام سورہ محمد و بما بیمان الزلہ اللہ محمد اور چوتھا مقام سورہ فتح محمد الرسول اللہ ملدین بہ اشدار روحما اوبئی نہ اب اس نام جو ہے محمد کا نام یہ ظاہر کے کہ حمد سے مشتق ہے حامین ڈال حمد سے مشتق محمد بھی اور احمد بھی ویسے محمد بھی حضور کا نام احمد بھی حضور کا نام حامد بھی حضور کا نام حماد بھی حضور کا نام محمود بھی حضور کا نام تو حمد سے مشتق حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ زمین پر, زمین پر میرا نام محمد ہے اور آسمانوں پر میرا نام احمد ہے احمد بھی قرآن کریم میں آیا ہے عیسالی اس سلاط اسلام نے کے بارے میں کہ نے بشارت بھی رسول بسمو احمد کچھ خبری سنائی میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مشتق ہے ہم سے اور محمد کو ہم سے بڑی جہری مناسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب مقدس عطا کی گئی اس کا آغاز ہوتا ہے ہمد سے الحمد للہ ربل حضور کی امت کا نام ہے ہمادون اللہ کی بہت تعریف کرنے والے اور حضور کے جھنڈے کا نام تھا لواء الحمد اور جس مقام پر فائز ہو کر حضور قیامت کے دن قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے اس کا نام ہوگا مقام محمود آپ کی دعا بھی آپ کی دعائیں دیکھیں تو آپ کی دعاؤں میں بھی آپ کو ہم کا مضمون بہت زیادہ ملے گا بہت زیادہ تعریف کرنے والے تھے اللہ کی اور تعریف کر کر کے کر کر کے پھر یہ کہتے تھے اللہ ملا افسی ثنا ان علی انت کماسنی تلا نفسک اللہ جیسے تو خود اپنی تعریف کر سکتے میں تعریف نہیں کر سکتا جیسے تو نے خود تعریف اپنی فرمائی ہم نہیں کر سکتے الہ تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا آپ کے خطبے کا آغاز بھی حمد سے ہوتا تھا اور اس کا اختتام بھی حمد پر ہوتا تھا محمد کا معنی کیا ہے مشہور کتاب ہے امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ کی المفردات فی غرائب القرآن اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ محمد کا معنی ہے الم ہی الخال المحمود محمد وہ ہوگا محمد کا معنی یہ ہے کہ وہ جس کے اندر ساری اچھی خصلتیں جمع کر دی گئی ساری اچھی صفات جس میں جمع کر دی گئی ہوں سارے کمالات جس میں جمع کر دیے گئے ہوں اور اسی طریقے سے یہ مانا بھی قاموس میں ہے کہ حمد کا معنی ہے قضاء الحق حق گویا کہ محمد کا معنی یہ ہوگا جس کا حق ادا کر دیا گیا حق پورا کر دیا گیا اب ان معنی کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے یہ نام وضع ہی آپ کے لیے کیا پہلے آپ کو کمالات عطا کیے بلندیاں عطا کی خصال عطا کیے اوصاف عطا کیے اخلاق عطا کیے علوم و معارف عطا کیے اور عبادت کا سوق عطا کیا اور اس کے بعد لگتا ہے کہ آپ کا نام اللہ نے رکھ دیا محمد ہے تو آدم علی علیہ سلاۃ اسلام سے انسانیت کا آغاز ہوا مختلف انسانوں کو مختلف کمالات حسنا کی بات کر رہا ہوں کمالات ہسنا دیے گئے کمالات حسنا کی بات کر رہا ہوں وہ دیے گئے لیکن کمالات کے اعتبار سے انسانوں میں سب سے ممتاز ہے انبیاء کرام علی مسلام اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے جو اخلاقِ حسنہ اور جو خسالِ حمیدہ اور جو کمالات عالیہ عطا کیے اللہ نے وہ سارے کے سارے کمالات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیئے اور کہنے والے نے بچا کہا حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہ داری آنچِ خوبہ حمدارن تو تنہا داری اے میرے آقا اللہ نے آپ کو یوسف کا حسن بھی عطا کیا عیسیٰ کا دم بھی عطا کیا دم عیسیٰ کا دم وہ دم کرتے تھے بیماروں کو شفا مل جاتی تھی لگڑے چلنے لگتے تھے اندھے دیکھنے لگتے تھے میرے آقا اللہ نے آپ کو ایسا دم عطا کیا کہ آپ دم کرتے